بسمیلرہ میرہ ولم اللَّهِ کتندی مہوم اک وَكَانُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا, فلما جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فل کے فری سمست رؤ بو سو أَنزَلَ رو بَغْيًا أن فُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ أَونَزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ عَ مَ شَاءُ مِن, من عبادِ فَبَ أُ بِغَضَ بِ عَ وللكافرين عذاب مهين السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد نبی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 جاؤںم آئی ان کے پاس کتاب ان کتاب من ان دہی اللہ, اللہ کی طرف سے مصدقن جو تصدیق کرنے والی تھی لیما ان کتابوں کی ماہم جو ان کے پاس تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرقین سے مغلوب ہوتے تو کہتے کہ انقریب آخری نبی مبوس ہونے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور غلبہ حاصل کریں گے لیکن جب اللہ رب العزت نے اس آخری نبی کو عربوں میں مبوس کیا تو حسد کے مارے یہ نبی کے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں ہوا وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انکار کر دیا حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کے دو بیٹے تھے یعقوب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام حضرت اسحاق علیہ صلاۃ وسلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے تمام حضرت اسحاق علیہ صلاۃ وسلام کی اولاد میں سے ہیں سوائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے یعنی عربوں میں سے ہیں تو یہودی جو تھے پہلے یہ مشرقین سے یہ بات کہتے کہ ایک نبی آئے گا جو ہم میں ہوگا اور ہم اس پر ایمان لائیں گے ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے جہاد کریں گے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ عربوں میں سے ہے تو پھر وہ حسد کرنے لگے حالانکہ نبوت اور جو بھی اللہ کا فضل ہے جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اس کے اندر بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا حسد کرنا بہت ہی بری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے حسد نہیں کرنا چاہیے اگر اللہ رب العزت نے کسی پر کوئی نعمت کی ہے کسی پر اپنا فضل کیا ہے تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے ہاں ہم رشک کر سکتے ہیں کہ اے اللہ نے اسے مال دیا وہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے کاش کہ تو مجھے بھی دے میں بھی کروں حسد کسے کہتے ہیں کہ انسان یہ خواہش کرے اللہ اس کیوں دیا اسے بھی لے لے انسان کو غصہ آئے جب کسی پر وہ دیکھے کہ اللہ کی نعمتیں ہوئی ہیں حسد کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے اللہ فرماتے ہیں پہلے تو کہتے تھے ہم ایمان لائیں گے بعد میں حسد کی وجہ سے مانا ہی نہیں پھر انکاری بن گئے اللہ فرماتے ہیں میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا انہیں بہت زیادہ غصہ آیا اور جو میرے نبی کو نہیں مانے گا نبوت کا انکار کرے گا ایسے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے آیات کا ترجمہ سنیے اللہ فرماتے ہیں ولما اور جب جا آ گئی ان کے پاس میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک ایک لفظ کے ترجمے پہ غور کریں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اب دیکھیں ولما جا اہم کتاب المنعد اللہ مصدق اللما یہ والی آیت بھی کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں بھی ہے اسی سپارے میں ایک اور جگہ پہ ایک اور جگہ بھی آتا ہے اور لمہ جا ام کا لفظ تو کافی دفعہ آ چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما اور جب جہاں بھی لمہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا جب ولما اور جب جا کا مطلب ہوتا ہے آنا ولم اور جب جاءہم آ ہم آ گئی ہم ان کے پاس ہم جو ہے یہ غائب کا سیگا ہے جب ہم نے یہ بتانا ہو کہ وہ یعنی غائب حاضر غائب جمع جمع غائب کے متعلق بتانا ہو کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا یا جن کے متعلق یہ بات ہے وہ کافی زیادہ تھے اور وہ غائب ہیں تو وہاں ہم کا لفظ آتا ہے ولما اور جب جا ہم آ گئی ان کے پاس کتاب ان کتاب منعد اللہ اللہ کی طرف سے کیسے کتاب مصدقن تصدیق کرنے والی لیما ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں اس سے مراد کون سی کتاب ہے یہ قرآن پاک ہے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو تمام کتابوں کی تمام امبیا کی تمام صحائفوں کی ہر چیز کی تصدیق کرنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں جب ایسی کتاب آ گئی حالانکہ کہ اس سے پہلے تھے وہ یس تفتی فتح مانگا کہتے الدینہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا لیکن جب آ گیا فلم واپس جب جَ اہوم آ گیا ان کے پاس ماں وہ جسے آرافو انہوں نے پہچان لیا جس چیز کو انہوں نے پہچان لیا تھا وہ جانتے تھے نبی سچ ہے حق ہے لیکن کیا ہوا کا انہوں نے انکار کیا دل مانتا تھا کہ یہ نبی برحق ہے لیکن حسد کی بنیاد پہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ کہتے ہیں فلعنت اللہ بس اللہ کی لانت ہو کافروں پر بیس بری ہے وہ چیز کہ جو اشتراؤ انہوں نے بیچا بھی ہی اس کے بدلے انفسوم اپنے نفسوں کو کیسے ائفرو یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں بیوا اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ اللہ نے نازل کی باعین حسد کرتے ہوئے آ نظیر اللہ اس سے کہ نازل کرے اللہ اپنا فضل اللہ اس پر میشا جس پر وہ چاہے اپنے بندوں میں سے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حسد کی بنیاد میں نہیں مانا میں تو اپنا فضل جس پہ مرضی نازل کرتا ہوں فباؤ چنانچہ وہ لوٹے بیگادہ بن غصے کے ساتھ الغازہ بن غصے پر بیگادہ بن الاغاز بہت غصے کے ساتھ لوٹے ولیل اور کافروں کے لیے اداب عذاب ہے محین محین کہتے ہیں رسوا کر دینے والا ان کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا صدق اللہ العظیم